جواد ال کلام پر سرکار سے انگ وہ کہا اخلاقی ذکر کے خبری سنت رکلے. سنت رکلے. چرانی خلق خلق کہی. خبر راجہ بینل پر مقصد جات انتظار نے کرک کرا مسلح داغا بے فیض و خبر مقصد دادی سنت کا ترک کلام نے تھا بات شروع کی سنت بات شروع خبر نے کہا وہاں تھا لاصحاب جوابا خبر جواب بلا ضرورت بھی بلا فائدے بھی ہاں کلام جن ضرورت کو مسلسل دین لا جائز ہے قسم کہ نبی رسالتوں سے کہہ دے لا ضرورت نہ کلام کی ضرورت امت کا کلام نامکرو نہ دے ہاں کلام مکرو دے یاد بلا فائدے بھی بہت معصیت اباد کرو نہ گپ شپ کرو یہ حد تک ہے کہ ان کی رضا تعارض خبر سو بلا ضرورت بلا پہ ضرورت بلا مانی جائل سر کو چلا ہاجر مروں گا خبر کل